جزاک اللہ خیر اعظم امید ہے ان شاء اللہ میری آواز آپ بھائیوں کو آ رہی ہوگی وائف اگر تو مجھے سید المرسلین اما بعد رسحاب حبیب اللہ وسلام علیہ اللہ واحل علی کا واصحب نور الله اللہم سجدنا و محمد کل ترکیب بنے گی ان شاء اللہ وہ تھوڑا اس میں کچھ پرابلم ہے کل سے انشاءاللہ دوبارہ جو ہے بیلیکس پر بھی ترکیب انشاءاللہ اللہ بنے گی سورائے حج کا آغاز آج ہم نے کرنا ہے سترواں سپارہ ہے کل سورہ انبیاء کا سے متعدد درس مکمل ہوا سورت الحج کی وجہ تسمیہ کیا ہے وجہ ظاہر ہے کہ اس سورت کا نام الحج اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں اللہ نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو بیت الحرام کا حج کرنے کی دعوت دی اور لوگوں کو حج کی عبادات کی تعلیم دی اور حج کے فضائل اور منافع بتائے اور ان مشرقین کی زجر و توبیخ اور مذمت کی جو مسلمانوں کو مسجد الحرام میں جانے سے منع کرتے تھے ہر چند کے اس صورت کا نزول بالاتفاق مسلمانوں پر حج کی فرضیت سے پہلے ہوا ہے کیونکہ حج ان آیات سے فرض ہوا ہے جو سورہ بقرہ اور سورہ اعلی عمران میں ہے اس سورت کا نام الحج رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس صورت میں حج کا ذکر ہے ہر چند کے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بھی حج کا ذکر ہے لیکن ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ وجہ تسمیہ کا جامع اور مانع ہونا ضروری نہیں ہے عہد رسالت میں ہی اس سورت کو سورت الحج کے نام سے پکارا جانا جاتا تھا اور اسی وقت سے جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ یہی تھا اور جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ان کے نام نبی باق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اسلام علیہ اجمعین کو جو ہے وہ ارشاد فرمائے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا سورہ حج کو اس وجہ سے فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں تو فرمایا ہاں جس نے ان سجدوں کو ادا نہیں کیا اس نے ان آیتوں کی کامل قراءت نہیں کی اللہ اکبر حضرت سیدنا ابو درزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دیارہ سجدے کیے ان سجدوں میں سے مفصل میں کوئی سجدہ نہیں ہے یعنی جن صورتوں میں آیت سجدہ ہیں وہ یہ ہیں سورہ آراف میں ہے سورہ راگ میں ہے سورہ نحل میں ہے بنی اسرائیل میں ہے مریم میں ہے حج میں ہے سورہ فرقان میں ہے نمل میں ہے سجدہ میں ہے سعود میں ہے اور الحبامیم میں ہے ابن ماجہ کے حوالے سے ہم نے ارض کیا ہے تو بہرحال سورت الحج کے مشمولات مختصر عرض کرتا ہوں لوگوں کو اللہ تعالی سے ڈرنے اور یوم جزا اور یوم حساب کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا ہے اور مشرقین سے فرمایا ہے کہ وہ زد اور ہٹ درمی کو چھوڑ دیں اور کٹ جہتی سے باز آ جائیں اللہ, کی اللہ کو واحد مانیں اور شیطان کے وسابظ کی ابتباء نہ کریں شیطان دنیا اور آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آ سکتا اللہ تبارک کا تعالی بنجر اور مردہ زمین پر پانی برسا کر اس کو زندہ کرتا ہے اس میں فصل اگاتا ہے اور جس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے مشرقین اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے ان سے فرمایا کہ جب تم ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو تو ان کی سنت اور ان کے شعائر پر کیوں عمل نہیں کرتے ان پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا جنہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا جن لوگوں نے اللہ تعالی کی ہدایت کو قبول نہیں کیا وہ نظریاتی انتشار کا شکار ہو کر متعدد فرقوں میں بٹ گئے قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے اس دن ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا رسول پاک علیہ حسلاۃ اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں ہر نبی اور رسول کی تبلیغ اور دین کی اشاعت میں شیطان رکھنا اندازیاں کرتا ہے پھر بالآخر اللہ شیطان کی سازش کو ناکام بنا دیتا ہے قرآن کی عظمت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ کفار قرآن کو ناپسند کرتے ہیں اور رسولوں سے بغض رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی تحسین کی ہے کہ اللہ نے ان پر ملت حنفیہ کی اصطباء کو آسان کر دیا ہے اور ان کا نام مسلمان رکھا ہے اور مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دی ہے اور ان کی نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا اور ان کو زمین پر اقتدار کی بشارت دی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے متعلق اور بھی کئی جو ہیں وہ احکامات ہیں جو کہ سورہ حج میں ارشاد فرمائے ہیں انشاءاللہ ہم ایک ایک آیت کر کے آپ کے سامنے اس کی تفسیر کا آغاز بھی اب کرتے ہیں چنانچہ پہلی چار آیتیں تلاوت کر رہا ہوں سورہ حج سترما سپارہ میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے أَيُّهَنَّا رَبَّكُمْ إِنَّ شَيْءٌ <عَظِيمٌ> تنزل ایمان اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے یو مترو نہ تل ہلو کلو موردی اٹین امت کلو دم لین ہم سارو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 وام وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ شعیب <مَرِيدٌ> اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بے جانے بوجھے اور ہر سر کس شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں کتبہ جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا یہ پہلی چار آیات مقدسہ ہیں سورہ حج کی چنانچہ فرمایا گیا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اللہ تعالی نے اپنا خوف یعنی اس کے عذاب کا خوف اللہ کے عذاب کا خوف اس سے ڈرایا اس وجہ سے کہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جایا جائے, جائے فرمایا انزلہ تب سا بے شک قیامت کا زلزلہ شعیع عظیم بڑی سخت چیز ہے اور قیامت کے زلزلے سے مراد یعنی جو علامات قیامت میں سے ہے اور قریب قیامت آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزدیک واقعہ ہوگا فرمایا جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی یعنی اس کی حیبت سے وہ بھول جائے گی اور ہر گابنی یعنی حمل والی اس دن کے ہول سے اپنا گاب ڈال دے گی یعنی حمل ساکت ہو جائیں گے اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں اور نشے میں نہ ہوں گے بلکہ عذاب الہی کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جگڑتے ہیں بے جانے بوجھے اور ہر سر کی شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں یہ شام نزول عصائی کی نظر بن حارث کے بارے میں یہ آیت ہے جو بڑا جگڑالو تھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن کو پہلوں کے قصے بتاتا تھا اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا تھا تو فرمایا جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کی راہ بتائے گا تو شیطان کے اطباع سے زجر فرمانے کے بعد نے باغ پر حجت جو ہے وہ قائم فرمائی جا رہی ہے تو سورہ حج کا آغاز اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تقبے سے فرمایا ہے یا یوحناثقو رب بخم یعنی تم سب اپنے رب سے ڈرو تو تقبے کا درس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کا جو ڈر ہے وہ اصل میں تقوع ہے تقوے کی تاریخ کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس آیت میں اللہ نے لوگوں کو تقوے کا حکم دیا تقوے کا معنی ہے بچنا اجتناب کرنا ترک کرنا یعنی ہر حرام اور مکرو کام سے اجتناب کیا جائے اور ہر فرض اور واجب کے ترک سے اجتناب کیا جائے اور متقی اللہ کے عذاب سے ڈر کر حرام کاموں کو اور فرائض کے ترک کرنے کو چھوڑ دے تو اللہ نے لوگوں کو تقوے کا حکم دیا پھر قیامت کی ہولنافیوں اور عذاب شدید کو بیان فرمایا تاکہ لوگ جان لیں کہ جب وہ تقوی اختیار کریں گے تو اپنے آپ کو قیامت کے اس دہشتناک عذاب سے بچا لیں گے اور اپنے نفس کو زر سے بچانا واجب ہے اس لیے تقوے کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ تقوے کا درست ارشاد فرمایا ہے اللہ اکبر اور پھر یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جگڑتے ہیں بے جانے بوجھے اور ہر سر کی شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کا یہاں درس دیا ہے اور ایسے لوگوں کو مطلب بڑی ان پر سختی فرمائی کہ جو شیطان کے چنگل میں آ کر اللہ رسول کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں تو یاد رکھیے اچھی لوگوں کی صحبت ضروری ہے اختیار کرنا اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں دجالوں اور قزابوں کا ظہور ہوگا وہ تم کو ایسی باتیں سنائیں گے جو تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں تو صحبت بد جو ہے وہ انسان پر اثر کرتی ہے اور صحبت سوال جو ہے وہ بھی اثر کرتی ہے لہٰذا یہ فرقے بھی جس طرح بنیں وہ کیا ہے بدوں کے ساتھ مسلمان ہوئے تو اپنے نظریات اور اعتقاد, آب اعتقاد آب کو کھوتے چلے گئے اور فرقے بنتے گئے اگر بروں کی صحبت میں مسلمان بیٹھنا ہی چھوڑ دیں تو یہ فتنے فرقے اور فساد یہ کبھی بھی برپا نہ ہوں اللہ تبارک کا ارشاد فرما رہا ہے پانچمیں آیت پاک ہے آیت نمبر پانچ اور طویل آیت ہے یہ سورہ حجی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا ناس انکم تم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من مطفا نطفا ثم من علاقات ثم من مضغت مخلقات وغیر مخلقات لنبین لکم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَن ومن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْضٍ لِّعُمُرٍ لَّكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ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 پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا ترو تازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر رونق وار جوڑا یہ آیت نمبر پانچ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین بانس کو جو ہے وہ درخت دیا ہے ان کو سمجھایا ہے کہ اپنے گندے نظریات اور عقائد کو چھوڑو چنانچہ دوبارہ اس آئت کو میں چند تشریحی کلمات کے ساتھ دوبارہ پڑھ رہا ہوں بیچ میں کچھ تفصیلی نکات بھی ارج کروں گا فرمایا اے لوگوں اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے یعنی تمہاری نسل کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا تم امن نطف پھر پانی کی بوند سے یعنی قطرۂ منی سے ان کی تمام ذریت کو پیدا کیا فرمایا ثم من علاقہ پھر خون کی پھٹک سے یعنی نطفہ جو ہے وہ خون گلیز ہو جاتا ہے ظاہر ہے ماں کے رحم میں پہلے منی کی بوند بڑھتی ہے پھر خون ہو جاتی ہے ثم من مدغ پھر گوشت کی بوٹی سے یعنی اور نقشہ بنی مخلقہ نقشہ بنی یعنی تصویر اللہ بنا دیتا ہے شکل بنا دیتا ہے یعنی مصور اور غیر مصور بخاری اور مسلم کی عجیب میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا مادہ پیدائش ماں کے شکم میں چالیس روز تک مطفا رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت خون میں بستہ ہو جاتا ہے پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق اس کی عمر اس کے عمل اس کا شکیہ یا ہونا لکھتا ہے پھر اس میں روح پھونکتا ہے اللہ انسان کی پیدائش اس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے یہ اس لیے بیان فرمایا گیا ہے اللہ اکبر فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہے پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی یعنی اللہ تعالی تصویر یعنی شکل و سورج جو ہے وہ بنا دیتا ہے پھر فرمایا تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور تم اللہ کے کمال قدرت و حکمت کو جانو اور اپنی ابتدائے پیدائش کے حالات پر نظر کر کے سمجھ لو کہ جو قادر برحق بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے تو اس کی قدرت سے کیا بعید؟ اس کی قدرت سے کیا بعید؟ یعنی اللہ تعالی ظاہر ہے قدرت والا ہے اور وہ دوبارہ بھی زندہ فرما سکتا ہے جب اس نے ایک مرتبہ فرما دیا تو اللہ رب العزت دوبارہ بھی فرما سکتا ہے پھر فرمایا پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ اللہ اکبر یہاں پر اس سے پہلے بلکہ فرمایا کہ ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میں آد تک یعنی وقت ولادت تک اور اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ یعنی تمہیں عمر دیتے ہیں یعنی بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تمہاری عقل قوت کامل ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے یعنی اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ عقل و حواق بجا نہیں رہتے اور ایسا ہو جاتا ہے بعض بوڑھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کے آواز ان کا ساتھ نہیں دیتے طویل عمر کی وجہ سے ان پر ضعف کمزوری اور بیماریوں کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے یعنی جو جانتا ہو وہ بھول جائے قدرتی اکریما نے کہا جو قرآن کی مداو مت رکھے گا اس حالت کو نہ پہنچے گا اس کے بعد اللہ تعالی باعث باق یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرمایا اور تو زمین کو دیکھے مرجائی ہوئی یعنی خشک بے گیا زمین کو تو دیکھتا ہے پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو رو تازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر دار جوڑا اگا لائی یعنی ہر قسم کا خوش نما سبزہ اگال آئی یہ دلیلیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نتیجہ ظاہر ہے کہ مرتب فرما رہا ہے تاکہ قرآن کو پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں اور نظریات اور اعتقاد کے لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کریں اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے والا عقیدہ رکھیں تو یہ آیت دراصل اپنے اندر بہت بڑا درس لیے ہوئے ہیں اور اس کی اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بہت تفصیل ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کے موضوعات پر ہم چونکہ گزشتہ دروس میں بھی کئی مرتبہ تفصیل بیان کر چکے ہیں لہذا یہاں پر اتنا زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ناکارہ عمر والا مسئلہ یہاں ہم نے آیت میں پڑھا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو اللہ رب العزت کے پیارے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے جو عاشق رسول ہوگا جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا اس کی عمر جتنی بھی ہو جائے اس کو اس طرح کی کیفیت مبتلا وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس کی مثال آپ کو یوں بھی دیتا ہوں کہ آپ نے بہت سے ایسے بوڑھے حضرات دیکھے ہوں گے کہ جن لوگوں پر اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ ان کی یاداشت ختم ہو جاتی ہے یا کبھی کبھی وہ مطلب کھوئے کھوئے سے رہ جاتے ہیں لیکن آپ اس وقت جتنے بھی بھائی مجھے سن رہے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ کیا آپ نے کسی عالم دین کو کسی مفتی کو کسی شیخ الحدیث کو کسی شیخ و کو یعنی کسی عالم دین کو کبھی اس کیفیت میں دیکھا بھلے اس کی کتنی ہی عمر کیوں نہ ہو گئی ہو آج بھی مطلب بہت بوڑھے بوڑھے عمر کے لحاظ سے بھی بہت بزرگ علماء بھی موجود ہیں ماضی میں بھی رہے ہیں علماء کی عمریں بہت بڑی بڑی بھی رہی ہیں لیکن آپ نے شاید کوئی عالم دین ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کی جس پر ایسی کیفیت آ ہو گئی ہو کہ اس کے حواز ختم ہو گئے ہوں اور اس پر جو ہے وہ اس کی یاداشت ختم ہو گئی ہو شاید آپ نے نہ دیکھا ہو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو اللہ کے پیارے دین کی سربلندی کے لیے جو اپنے زندگی کو وقف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو یہ کرامت عطا فرماتا ہے الحمد اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ دین کے کی سربلندی کے لیے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روز و شب کو مشغول رکھے کہ اللہ رب العزت توفیق رفیق عطا فرمائے آیت نمبر چھ اور سات غالی کا بھی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 یہ نتیجہ مرتب فرمایا جا رہا ہے یعنی یہ جو کچھ بھی آیت نمبر پانچ میں ذکر کیا گیا آدمی کی پیدائش خشک دے گیا زمین کو سرسبز و شاداب کر دینا اس کے وجود وہ حکمت کی دلیلیں ہیں یعنی اللہ کے وجود اور اس کی حکمت کی دلیلیں ہیں ان سے اس کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے اللہ اکبر اور فرمایا کہ وہ مردے جلائے گا وہ انا اور وہ اللہ اللہ شہین کدی وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں یاد رکھیے اللہ ہی حق ہے مانا ہے کہ وہی واجب الوجود ہے یعنی اس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے اور اس کے سوا ہر چیز ممکن اور حادث ہے اور ممکن کی شان یہ ہے کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوں پھر اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کی طرح ممکن نہ ہو ورنہ وہ بھی اسی کی طرح ہوگی اور, اور کسی چیز کو وجود میں لانے کی علت نہیں ہو سکے گی اور یہ سارا جہاں ممکن ہے تو اس کو پیدا کرنے والا ایسا ہونا چاہیے جو واجب الوجود ہو اور جو واجب الوجود ہوگا اور ہر چیز پر قادر ہوگا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگا اور جب یہ ساری کائنات ممکن ہے تو پھر اس ساری کائنات کو معدوم کرنا بھی ممکن ہوگا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرنا بھی ممکن ہوگا اور جب یہ سب امور ممکن ہیں تو پھر قیامت کا انکار اے بدبختو کیوں کرتے ہو اور حشر اور نشر کا انکار کیوں کرتے ہو یہ یہاں پر درس ارشاد فرمایا جا رہا ہے آئس نمبر آٹھ نو اور دس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 اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جگڑتا ہے کہ نہ تو علم نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روشن نوشتہ نہ کوئی روشن تحریر مراد اس سے کیا ہے مراد اس میں یہ ہے بلکہ شان نظر یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل وغیرہ ایک جماعت کفار کے حق میں نازل ہوئی جو اللہ کی صفات میں جگڑا کرتے تھے اور اس کی طرف ایسے اوساف کی نسبت کرتے تھے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں اس آیت میں بتایا گیا کہ آدمی کو کوئی بات بغیر علم اور بے سند و دلیل کے کہنی نہ چاہیے خاص کر شان الہی میں اور جو بات علم والے کے خلاف بے علمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی پھر اس پر یہ انداز کے اصرار کرے اور براہ تکبر حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بےحکا دے یعنی اس کے دین سے منحرف کر دے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے چنا بدر میں وہ غلط و خالی کے ساتھ ببو جال مارا گیا وہ قتل ہوا جہنم رسید ہوا فرمایا اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے یعنی اس سے کہا جائے گا دالی کا قدمت یدا کا یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا جو تُو نے دنیا میں کیا یعنی کفر اور تقریب اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا یعنی کسی کو بے جرم نہیں پکڑتا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کو فار پر سختی کا اظہار فرمایا ان پر جو ہے وہ جہنم کے عذاب کے بارے میں دنیا کی رسوائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے استقامت سے قامت پھر دین ایمان نسی فرمائے میرا رب ارشاد فرماتا ہے آئے نمبر گیارہ بارہ اور تیرہ ہیں وامیناسی میں ان افاب فتنا فتنا تم نیو کلب خصیرت دنیا والا خیرا غالکہ مبین ترجمہ کنز ایمان اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں پھر اگر انہیں کوئی بلائی پہنچ گئی جب تو چین سے ہیں اور جب کوئی جانچ آ کر پڑی منہ کے بل پلٹ گئے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے سری نقصان یدعو یا دند نیلا مالا یا درح و مالا دلال اللہ کے سوا ایسوں کو ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا برا بلا کچھ نہ کرے یہی ہے دور کی گمراہی ید عمن در اقرب من عی لبیسل مولا و لبل ایسے کو پوجتے ہیں جس کے نفے سے نقصان کی توقع زیادہ ہے بے شک کیا ہی برا مولا اور بے شکیہ ہی برا رفیق اللہ اکبر دوبارہ ان کا ترجمہ چند تفسیری جملوں کے ساتھ سماعت فرمائے فرمایا کہ کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں یعنی اس میں اطمینان سے داخل نہیں ہوتے انہیں اسبات و قرار حاصل نہیں ہوتا شک و تردد میں رہتے ہیں جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص تزلزل کی حالت میں ہوتا ہے یہ آیت ایرانیوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو اطراف سے آ کر مدینے میں داخل ہوتے اور اسلام لاتے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے اور ان کی دولت بڑی ان کے بیٹا ہوا تب تو کہتے تھے کہ اسلام اچھا دین ہے اس میں آ کر ہمیں فائدہ ہوا اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آئی مثلاً بیمار ہو گئے یا لڑکی پیدا ہو گئی یا مال کی کمی ہوئی تو کہتے تھے جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوا اور دین سے پھر جاتے تھے یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں سوات ہی حاصل نہیں ہوا ان کا حال تو یہ ہے کہ پھر اگر انہیں کوئی بلائی پہنچ گئی جب تو چین سے ہیں اور جب کوئی جانچ آ پڑی یعنی سختی کوئی پیش آ گئی منہ کے بل پلٹ گئے یعنی مرتد ہو گئے کفر کی طرف لوٹ گئے دنیا اور آخر دونوں کا گھاٹا یعنی دنیا کا گھاٹا تو یہ ہے کہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہوئی اور ارتجاج کی وجہ سے ان کا خون ڈبا ہوا اور آخرت کا گاٹا ہمیشہ کا عذاب تو خاصی رت دنیا والا آخرا دنیا اور آخرت دونوں کا گاٹا یہی ہے سری نقصان یعنی وہ لوگ مرتد ہونے کے بعد بت پرستی کرتے ہیں سری نقصان اللہ کسی واہ ایسے کو پوچھتے ہیں جو ان کا برا بلا کچھ نہ کرے یہی ہے دور کی گمراہی کیونکہ وہ بے جام بت ہیں وہ کسی کا کیا بھلا کریں گے کسی کا کیا نقصان کریں گے ایسے کو پوجتے ہیں جس کے نفع سے یعنی جس کی پرستش کے خیالی نفع سے اس کے پوجنے, اس کے پوجنے کے نقصان کی توقع زیادہ ہے یعنی عذاب دنیا اور آخرت کی بے شک یعنی وہ بت بے شک کیا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا رسیق یہ بتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ کتنے برے مولا ہیں کتنے برے رفیق ہیں اللہ اکبر کبیرا تو یاد رکھیے منافق جو دنیا سے منافع اور فوائد نہ ملنے کی وجہ سے کفر ظاہر کی طرف لوٹ گیا اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگا جو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں یہ بہت دور کی گمراہی میں ہے اور یہ سمجھ کر کفر کی طرف لوٹا تھا کہ ظاہراً اسلام قبول کر کے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا اب اس کے خود ساختہ معبود اس کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے حالانکہ اس کے باطل معبود اسے کیا فائدہ پہنچا سکتے تھے وہ تو بالکل بے بس اور لاچار ہیں ان سے کسی فائدے کی توقع رکھنا تو بہت دور کی گمراہی ہے ایسا شخص یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کپر کی طرف لوٹنے کے بعد بھی اس کو جو دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہوگا بعض اوقات اللہ اپنی کسی حکمت کی وجہ سے کوئی خیر روک لیتا ہے اس وجہ سے اللہ سے مایوس ہو کر بتوں کی طرف مائل ہونا اور شرک کی طرف جھک جانا سخت جہالت اور بہت دور کی گمراہی ہے میرا چودہ سے سولہ اِنَّ اللہ منتختی بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بلے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہر بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے من کانا دنیا والا پل یوم گر ہل یوگ ہی بن نہ کئی دا جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک ہی ایک رسی تانے پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے پھر دیکھے اس کا یہ گاؤ کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے وقا گالی کا انگ جل وَأَنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَن <يُرِيد> اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے دیکھیے ان تینوں آیتوں میں میرے رب نے درس دیا ہے کہ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے بلے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہر رواں بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے تو دیکھیے اللہ تعالی نے جنت کا یہاں ذکر فرما دیا اپنے انعام کا ذکر فرما دیا فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں فرمانوں پر عذاب کا ذکر فرما دیا فرمایا جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے کسی اور اللہ اپنے نبی کی یعنی حضور اکرم علیہ السلط والسلام کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں دنیا یعنی ان کے دین کو غلبہ عطا فرما کر اور آخرت میں ان کے درجے بلند کر کے تو جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی مدد دنیا آخرت میں نہیں فرمایا نہیں فرمائے گا تو رب فرماتا ہے اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے پھر دیکھے کہ اس کا یہ داو کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے یعنی اللہ اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا جس سے اس سے جلن ہو وہ اپنی انتہائی سعی ختم کر دے اور جلن میں مر بھی جائے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا اللہ اپنے نبیوں کی مدد ضرور فرماتا ہے تو فرمایا اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا اور روشن آئے اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو دیکھیے اگر کوئی یہ سوچے کہ کون یہ گمان کرتا تھا کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو مقاصل نے کہا کہ یہ آئے بنو اسد اور بنو وغفان کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اللہ حضور علیہ السلام کی مدد نہیں فرمائے گا پھر ہمارے اور ہمارے حلیب یہودیوں کے درمیان رابطہ منقطع ہو جائے گا پھر وہ ہم کو غلہ فراہم نہیں کریں گے اور ایک اور یہ ہے کہ نبی پاک علیہ صلاط و السلام کے حافظین اور آپ کے اہداف کو یہ توقع تھی کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا اور آپ کو آپ کے دشمنوں پر غلبہ نہیں دے گا اور جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ نے آپ کی بہت باری مدد کی ہے تو وہ غیر غز و غضب سے جلد جلد بن گئے تو محبوب علیہ صلاط وسلام کے جو ظاہر ہے کہ گستاخ ہیں جو آپ کا کے گستاخ ہیں ان کا تو نصیب ہی جلنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی کئی جل جاتے ہیں آگ میں ورنہ حسد کی آگ میں تو جل ہی رہے ہیں اور آخرت میں جہنم کی آگ میں تو انشاءاللہ شاء انہوں نے جلنا ہی جلنا ہے چنانچہ آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ ہے میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ ان اللہ ان شہید بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نسرانی اور آتش پرست اور مشرک بے شک اللہ ان سب قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے علم طرح ان اللہ یَ له من منفی السماوات ومن و الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر و نجوم و جبال و کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی اور, اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا اور جسے اللہ ضلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ جو چاہے کرے ان دونوں آیتوں میں فرمایا گیا کہ بے شک مسلمان اور یہودی ستارہ پرست اور نسرانی اور آتش پرست اور مشرک بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا یعنی مومنین کو جنت عطا فرمائے گا کفار کو کسی بھی قسم کے ہوں کافر وہ جہنم میں اللہ تعالی ان کو داخل فرما دے گا فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا انہیں یعنی اے خبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور دست اور چوپائے یعنی سجدہ فضوق جیسا اللہ چاہے اور بہت آدمی یعنی مومنین مزید برآں سجدہ تعاعت و عبادت بھی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا یعنی کفار پر اور جسے اللہ ضلیل کرے اس کی شکاوت کی وجہ سے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اچھا یہ آیت پاک آپ میں سے جس جس نے بھی ابھی سنی ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ایک دفعہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے ایک دفعہ آئےت تلاوت کی ہے تو جو ہے آپ وہی سجدہ تلاوت کر لیجئے گا جن جن بھائیوں نے یہ قرآن کی آیت جو ابھی ہم نے آخر میں تلاوت کی ہے اس کو سنا ہے تو سجدہ تلاوت کر لیجئے گا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے لہذا اگر ابھی فوری کر سکتے ہیں تو کر لیں ورنہ اگر وضو نہیں ہے تو آپ وضو فرما کر یا ابھی نماز وغیرہ جو بھی آنے والی نماز آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ بھی چاہیں تو سجدہ تلاوت ضرور کر لیجئے گا اللہ تمہارا مطالعہ جلد جلال ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر انیس سے بائیس تک تین آیتیں تلاوت کرتا ہوں خاگان خسمان فلدین قفرو قبطی اصل یوسبن فوسی یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا یو سہارو بھی ما فی بتون جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالم مقامی اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں کل لما جب گٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے اور پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب اللہ اکبر دیکھیے جی ان, ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ یہ دو فریق ہیں کون کون سے یعنی مومنین اور ہر قسم کے کافر جن کا بھی بیان ہو چکا ہے یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جگڑے جگڑے سے مراد یعنی اس کے دین کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں یعنی آگ انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ایسا تیز گرم کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو ان کو گلا ڈالے اللہ اللہ اللہ, اللہ فرمایا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں حدیث میں ہے پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا اور ان کے لئے لوہے کے گرز ہیں جن سے ان کو مارا جائے گا فرمایا جب گٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے دو زخ میں سے تو گرزوں سے مار کر پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ چکو چکھو آگ کا عذاب تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنگم کے عذاب کا ذکر ان آیتوں میں جو ہے وہ فرمایا ہے دیکھیے آخرت میں کفار کی سزائیں کئی قسم کی ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ کر بنائے جائیں گے آگ کے کپڑوں سے مراد کہ آگ ان کے پورے جسم کا احاطہ کرے گی جیسا کہ آپ نے ابھی آیت میں سنا دوسرا حال یہ کہ ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے وہ سب گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں ان کی کھالیں بھی اور پھر اسی طرح تیسرا حال یہ کہ ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرد ہیں تینوں قسم کے عذابات کا ذکر اللہ نے یہاں بیان فرما دیا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ترمیدی کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر سے ان جائے گا اور وہ کھولتا ہوا پانی ان کے جسم کے اندر داخل ہو ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا اور جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اس کو کاٹ ڈالے گا حتیٰ کہ وہ پانی ان کے قدموں سے نکل جائے گا پھر دوبارہ ان کے سروں پر ڈالا جائے گا اللہ اکبر اللہ ابو زبیاان نے بیان کیا کہ جب دوزخ کی آگ جوش سے ابل رہی ہوگی اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک رہی ہوگی تو دوزخ ان کو دوزخ کے بڑے دروازوں کی طرف پھینک دے گی اس وقت وہ دوزق سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو دوزک کے محافظ انہیں لوہے کے گرز مار کر پھر دوزک میں پھینک دیں گے ایک اور یہ ہے کہ جب ان کی تکلیف بہت بڑھ جائے گی تو وہ دوزک سے نکل کر اس کے کناروں تک پہنچیں گے تو فرشتے گرز مار کر انہیں پھر دوزک میں دھکیل دیں گے ہا ہا اللہ رب العزت ہر مسلمان پر کرم فرمائے استحقامت دین سے ایمان نصیب فرمائے اللہ تعالی جہنم کی بو سے بھی محفوظ فرمائے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق آمین, آمین, آمین, اللہم آمین, ثم آمین وما علینا اللہ المبین الحمد الحمدللہ سورت الحج سے متعلق آپ نے تعارف بھی سماعت فرمایا اور پہلی بائیس آیتوں سے متعلق درس بھی سماعت فرمایا اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین ان اللہ تعالیٰ آیت نمبر تیئیس سے جو ہے ہم کلسرآم کا پھر سے آغاز ان اللہ تعالیٰ کریں گے انشاء اللہ ابھی کوئی بھائی تشریف لائے ناز شریف لے کر دے ناز شریف کے بعد ان اللہ رب العزت سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق درس ہوگا ان اللہ اور اس کے بعد اگر آپ بھائیوں کے سوال لات ہوں گے تو ان کے جوابات کے لیے بھی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی تو آزم بھائی تشریف لے آئیں اللہ وولانا محمد صلی صلی تشریف <تصفحان> لائیں